عام طور پر معاملہ اسباب ہی کے تحت چل رہا ہے لہذا اسباب سے مستغنی ہونے کی اجازت نہیں اور تیسری بات جو کل میں نے بہت ہی خوبصورت بات ہے جو حضرت مسیح کے حوالے سے بتائی تھی کہ اللہ کو آزمانے کی کوشش نہ کرو کہ اللہ میری مدد کر سکتا ہے کہ نہیں اللہ چاہے تو بغیر کسی سبب کے جو چیز چاہے, چاہے وہ اس کا اس کی قدرت خصوصی سے ظاہر ہو جائے لیکن یہ کہ آپ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے آخری چیز جو آج میں ایڈ کر رہا ہوں یہ بہت اہم ہے وہ ہماری تحریک کے اعتبار سے اس لیے کہ یہ سارا کا سارا ہمارا قرآن کا پڑھنا پڑھانا تو اصل میں اس لیے ہے کہ اس دین کے غلبے کی اور نظام عدل و القسط کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے اس میں پلاننگ ہوگی اسباب کے حساب سے یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے اگلا قدم کب اٹھانا ہے اس کے لیے کیا وسائل و ذرائع پلاننگ جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت خصوصی کے حوالے سے نہیں کر سکتے یہ بہت کلیئر ٹرمز میں کہہ رہا ہوں ہاں اگر کوئی صورتحال ایسی پیش آ گئی ہے آپ کی پلاننگ کے بغیر تو نصرت خدا بندی پر یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس امتحان سے دوچار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا لیکن آپ کی پلاننگ ہوگی اسباب و وسائل کے حوالے سے اسباب و وسائل سے نہ استغنا ہے نہ یہ ہے کہ اس سے بالا تر ہو کر آپ کوئی منصوبہ بندی کریں گے اس لیے کہ یہ آل اسباب ہے اس میں آپ کو ان اسباب کے اندر باندھ جوڑ کر ہی وہ شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ درمیان قارے دریا تختہ بندم کر گئی بازمی گوئی کے دامن کر مکر ہوشیار باش تو واقعہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں اللہ تعالی نے اسباب و وسائل کے سلسلے میں جکڑ کر اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے لہذا ہماری پلاننگ ہماری سوچ ہماری منصوبہ بندی ہمارے فیصلے یہ ہو گے اسباب و وسائل کے حوالے سے حضور نے کیوں نہیں قتال کا سلسلہ شروع کر دیا مکے کے اندر آخر کتنا فرق پیدا ہو گیا لیکن یہ کہ آپ نے وہ ساری ترتیب رکھی ہے اس کو ذہن میں رکھیے اللہ نے ایک بیس دے دیا مدینہ منورہ میں دار الحجرت قائب ہو گیا پھر فرض کیجئے کوئی ایسی شکل ہو جاتی کہ ابھی یہودیوں کے ساتھ ٹریٹیز جو ہے وہ کنکلوڈ نہ ہو پاتی اور گھر کے اندر سے مدینہ کے بارے میں آپ کو اطمینان نہ رہتا تو شاید ابھی آپ اقدام نہ کرتے وہاں سے بھی اللہ نے مستغنی کر دیا جکڑے گئے وہ عہد کے اندر بند گئے یہ سارے واقعات جس درجے کی ہو گئی جس طریقے سے انٹیگریشن ہو گئی سوسائٹی کی مہاجرین انصار کے مابین جو محبت اور اخوت جو ہے تاریخی جس کی یوں سمجھ کہ جس کی تاریخ مثال پیش کرنے سے قاصر یہ تمام حالات پیدا ہو گئے تو احکام کیا اس اعتبار سے ساری سوچ ساری پلاننگ ساری منصوبہ بندی ہوگی اسباب وسائل کے حوالے سے لیکن تک اسباب و وسائل پر نہیں ہوگا معلوم ہوا کہ چاہے یہ تسلیم و رضا کا معاملہ ہو ایمان بالقدر کا معاملہ ہو چاہے توکل کا معاملہ ہو یہ در حقیقت دو جو پہلو جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں یہ اتنا مشکل ہے ان میں توازن جو ہے قائم کرنا مقصود ہے توازن توکل بھی ہو تو صرف اللہ پر لیکن استعمال کرو بھرپور وسائل کو یہ جان لو جو کچھ ہوا ہے اللہ کے کیے ہوا لیکن مجرموں کو سزا بھی دینی ضروری ہے ظالم سے انتقام بھی لینا ضروری ہے یہ دو متضاد تقاضے ہیں ان میں توازن پیدا کرنا جو ہے بہت مشکل ہے اسی کی مطابر کیا کرتا ہوں آج پھر وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں در حقیقت زندگی میں ہر لمحہ ہمارا پل سرات پر سے گزر رہا ہے باریک راستہ ہے ذرا ادھر ہٹیں گے تو ختم ہو جائے گا ذرا ادھر ہٹیں گے اسباب سے استغنا ہو جائے گا دونوں چیزیں غلط ہیں اسباب سے مستغنی بھی نہ ہو اس پر بھروسہ بھی نہ کرو یہ بھی سمجھو کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے وہ من جانب اللہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم کو صدا نہ دی جائے ان چیزوں کے مابین توازن و اعتدال بہت مشکل لیکن یہی مطلوب ہے گویا کہ ایک پل سراط پر سے انسان کو گزرنا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ چند چیزیں اور اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دوں ان دونوں چیزوں کو جیسا کہ میں نے کلرس کیا تھا مقام تسلیم و رضا اور توقل اللہ یہ دو کیفیات حاصل ہو جائیں تو دونوں کا سم ٹوٹل ہے تفویض المر اللہ معاملہ اللہ کے حوالے وقت میں دو اللہ ان اللہ بسیروں میں نے بات سپردم میں تو مایا خیش راہ حساب کم و بیچ اللہ تیرے حوالے کر دیا یہ کیفیت جو ہے تفویض امر اللہ کے یہ ہے گویا کہ ان دونوں قسم ٹوٹل جو تیرا اس طرف سے آ رہا ہے ہر چیز یہ مارے کہنے الافس ہوگا بھی وہی جو تو کرے گا اسی میں خیر ہے جب مجھے معلوم ہے وہ میرے حالات سے مجھ سے زیادہ واقف ہے وہ میری ضروریات کو جانتا ہے مستقبل وعید کی ضروریات بھی اس کے علم میں تو ہے میں تو مجھے تو ہوش بھی نہیں ہے ہمیں تو چند سال پہلے تک پتا بھی نہیں تھا وائٹمنس کس بلا کا نام ہے لیکن اللہ کو تو معلوم تھا اس نے وٹامن سی جو ہے ہری مرچ میں رکھا ہوا ہے تاکہ غریب کو بھی پورا کا پورا اس سے جو ہے حصہ مل جائے اس نے وٹامن اے جو ہے جو بہت مہنگی چیزوں میں ہوتا ہے وہ گاجر میں بھرپور طریقے پر رکھا ہوا ہے تاکہ غریب بھی خوب وٹامن سے استفادہ کر لے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا وٹامن اے کس بلا کا نام ہے وٹامن سی کیسے کہتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہماری ضروریات ان سین وہ بھی اس کے ات... پھر یہ ہمیں معلوم بھی ہو تو ہمیں قدرت حاصل نہیں جس میں نے یہ سلپ بٹوین دی کپ اینڈ ڈلیٹ ہم کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل نہیں کر سکتے کیوں نہ اس کے حوالے کرو جو اللہ کل شین قدیر ہے بے کل شین عالیم ہے سپردمب تو مایا خیش رات تو دانی حساب کمو بیش را. اے اللہ تیرے حوالے اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں کسی گاؤں میں اگر کوئی بڑا چودھری بھی ہے کوئی بڑا زمیردار ہے جاگیردار ہے چلیے اسے رساگیر بھی کہہ لیجئے ہمارے ہاں کے حالات جو ہے اس کے اعتبار سے پتھارے دار کہہ لیجئے جو آج کل اخبارات میں مستلا آ رہی ہے اب اس گاؤں میں کوئی غریب کسان ہے لیکن اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ اس جاگیردار کی پناہ میں ہے جاگیردار کی حفاظت اسے حاصل ہے کوئی اس کی طرف بیلی آنکھ سے دیکھ سکے گا صرف اس لیے کہ پتا ہے کہ یہ اس کا آدمی اب اگر اللہ کے آپ ہو جائیں اس سے بڑا کوئی توانا اس سے بڑا کوئی کبھی اس سے بڑا کوئی قادر اور قدیر ہے ہو کے تو دیکھو اس کے بند تو جاؤ اس کے بس یہی مشکل ہے سارا ہمارے ذہن کے اوپر تو اسباب و وسائل کا معاملہ ہے ہم تو لوگوں سے توقع رکھتے ہیں ہماری توقعات جو ہیں وہ بھی لوگوں سے ہیں اسباب و وسائل سے ہمارا تخیا اور بھروسہ بھی اسباب و وسائل پر ہے ذرائع پر ہے یہ کمی ہے اصل میں کہ جس میں یوں سمجھیے کہ ساری کمی جو ہوتی ہے انسان کے عمل میں وہ در حقیقت نتیجہ اس کا اللہ کے حوالے کرنا اور اس سے پھر جو اطمینان پیدا ہوتا ہے میں اس کی حفاظت میں ہوں اس کی حفاظت میں ہوں جس سے زیادہ قوی کوئی نہیں دشمن اگر کبیست محافظ قوی ترست دشمن کتنا ہی طاقتور ہو میرا حفاظت کرنے والا اس سے کہیں زیادہ قوی ہے اور اگر وہ میرا وہ حافظ ہے فلما کے تو مجھے کوئی گزل نہیں پہنچ سکتا اور اگر اسی کی نصیحت یہ ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے تو میں راضی و ادائے رب ہوں یقیناً اس میں میری مستحت ہوگی یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا جو مجھے آج نظر نہیں آ رہا اس اعتبار سے میں اس حدیث کے اب شروع کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں دوبارہ سنیے حدیش تو ایسی ہے کہ ہمیں حفظ ہو جانی چاہیے ان ابل عباس عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کن تو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن فرمات حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں ایک دن حضور کی پیچھے تھا سواری پر پیچھے سوار تھا فقال علی عبداللہ ان کی قسمت پر رش کیجیے جن کے ساتھ حضور کا یہ معاملہ ہے اور جس جو اس طریقے سے حضور کی تربیت میں ہیں اور حضور کی تلقین اور نصیحت سے مستفید ہو رہے ہیں یا غلامو اے لڑکے اے جوان کا بھی کل مات والموں ان میں تمہیں چند باتیں سکھانا ہوں تلقین کر رہا ہوں ذرا غور سے سنو اب یہ الفاظ ہے جو پہلے میں نے ابھی آپ کو نہیں سنا ہے اس لیے کہ اس حدیث کے مختلف ٹکڑے ہمارے اس درس کے جو موضوعات ہیں ان کے اس کے مختلف حصوں سے متعلق تھے. احفظ اللہ یحفظ کا ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا اصل ترجمہ ہوگا اللہ کو محفوظ رکھو اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا اسے مستحظر سمجھو وہ مستحظر ہوگا ابھی میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں آگے جو آ رہے ہیں اس قدر جس طرح وہ حدیث ہے کہ اللہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے اور پاؤں بن جاتا ہے اور کان بن جاتا ہے اور آنکھ بن جاتا ہے اللہ بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے اللہ بندے کے پاؤں بن جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے آنکھ کان ہاتھ یہ تو پھر بھی جو ہے لیکن اللہ بندے کے پاؤں بن جاتا ہے جن سے وہ چلتا بالکل اسی درج کی حدیث ہے اے اللہ تجد ہو تجاہک اور ایک روایت میں تجد ہو امامک تم اللہ کو یاد رکھو اس کو مستر رکھو ہمیشہ اپنے سامنے موجود پاؤ گے حاضر موجود پاؤ گے ہوا ما میں نہ ماں کم تم بلّاہ میں خبیر تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم غافل ہو جاؤ تو تمہارا کام ہے تم جانو تم نے ہی اپنے آپ کو وابستہ کر لیا سلسلے اسباب سے تو ٹھیک ہے جاؤ نول ہی ماتول و نسلے ہی جب تم نے خود اسی کی ولایت اختیار کی اسی کی دوستی اسی پر تکیا اسی پر بھروسہ اسی سے تعلقات تو ہم نے بھی تمہیں انہی کے حوالے کیا جاؤ نولے ہی ما تولا جو ہے وہ خود اختیار کر لیتا ہے ہم بھی اسے اس کے حوالے کر دیتے اب جاؤ اس و وسائل ہی کے حوالے رہو گے ہمارے ساتھ جڑ کر دیکھو ہمارے حوالے کر کے دیکھو اپنے آپ کو پھر دیکھو ہماری نصرت ہماری تائید یہ ہے اصل میں امتحان یہاں یقین کا در حقیقت جو ہے یہ ہے وہ پیمانہ کتنا یقین ہے اللہ پر ایک فض اللہ تجد و کا یا تجدو امام کا اپنے سامنے موجود پاؤ گے سالتا فس اللہ اب یہ اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے جب مانگنا ہو اللہ سے مانگو کسی اور سے مت مانگو کیوں اپنی عزت نس کا دھیلا کراتے ہو دینے والا تو وہ ہے وہ کسی کے دل میں ڈال دے تمہاری ضرورت خود پوری کر دے اس سے مانگو یہ ہے توحید کا تقاضہ سوال کا ہاتھ کسی کے سامنے ڈرام ہاں ایک سوال تو ہے وہ سوال دین کے لیے دین کے لیے تو محمد الرسول اللہ بھی گئے ہیں اور تائف میں گئے ہیں اور لوگوں سے کہا میرے ساتھ تعاون کرو ذاتی اپنی کسی ضرورت کے لیے حضور کی سیرت کا یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ اگر کہیں اوٹ پر سوار ہوتے تھے یا گھوڑے پر سوار اور کوڑا گر جاتا تھا تو گھوڑے کو یا اونٹ کو اس سے اتر کر کوڑا خود اٹھانا زیادہ پسند تھا بجائے اس کے کہ کسی سے کہیں کہ تم مجھے یہ کوڑا اٹھا دو یہ ہے ہر دائیں دین بھکاری ہے اسے تو آدمی چاہیے وہ تو جھولی پسار پسار کر مانگتا ہے آؤ میرا ساتھ دو من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار ایک اعزادی بات از آسالتا فصل اللہ تمتا فسٹائن بلدا مدد ہی مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگو یہ ہے اس کا تفویض المر کا ایک اور منتقی نتیجہ یہ دعا کے بارے میں جتنا ایمان گہرا ہوتا چلا جائے گا ایک تو یہ کہ استغنا عن الخلق خلق سے مستقنی ہو جائے, جائے یہ میرا کچھ کر ہی نہیں سکتے نہ میرا بگاڑ سکے نہ میرا کچھ بنا سکے نہ مجھے فائدہ پہنچا سکے نہ مجھے نقصان پہنچا سکے استغنا عن الخلق اللہ کے ہو جاؤ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو جاتا ہزار سوالوں سے تمہیں نجات ملے گی اگر ایک در کے سوالی بن جاؤ حقیقی مانی اضاسال کا فصل اللہ بزستان کا فسٹائن بلّہ اور یہی تو ہم وعدہ کرتے ہیں یاک نعبد و یاک ایا صرف تجھ سے مدد مانتے ہیں اس کا اگلا نتیجہ کیا نکلتا ہے جیسے جیسے ایمان کی گہرائی اور گرائی بڑھے گی دعا کا دائرہ محدود ہوتا چلا جائے گا کیا مانوں اللہ سے اے اللہ یوں ہو جائے اللہ کو پڑھانا چاہتے ہو تم بہتر جانتے ہو کہ یہ شاید تمہارے حق میں بہتر ہے تمہیں علم حاصل ہے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا ہوا یا اگر انسانوں میں شر ہے دعہ خیر انسان ان کان انسان جو ہے وہ تو جلد باز ہے جلد بازی کی وجہ سے وہ بظاہر اپنے حق میں اپنے خیال کے مطابق خیر مانگ رہا ہوتا حقیقت میں شر مانگ رہا ہوتا آسان تک رہو بہو خیر الکوم و آسان بہو شرالکوم ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اے اللہ مجھے بچا اس سے اے اللہ میں اس سے میں چاہتا ہوں کہ یہ شے جو ہے یہ مجھ سے دور رہے حالانکہ اسی میں خیر تھی تمہارے لیے اور اے اللہ یہ مجھے ضرور مل جائے یہ مجھے بہت پسند ہے حالانکہ وہ تمہارے حق میں شر ہے تو اب کیا مانگو گے کیا اللہ کو پڑھاؤ گے انسان گونگا ہوتا چلا جائے کیا مانگو وہ تو جانتا ہے جو میری ضرورت ہے وہ جانتا ہے میں نہیں جانتا اس کا علم حقیقی ہے میرا تو بڑا محدود علم ہے میں تو بہت ہی شارٹ سائٹڈ ہوں مجھے اپنی حقیقی مسلحتوں کا علم نہیں ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اب یہ دعا کا دائرہ سکڑے گا دا کیا مانگے اللہ سے ہاں مانگنے کی ایک شہر جائے گی اللہ تعالی سے علم میں اضافہ مانگیے وقو رب میں ذدنی اللہ سے استقامت طلب کیجئے اللہ سے ہدایت میں اضافہ مانگیے یہ ہے مانگنے کی چیز ہدایت میں علم میں اللہ اضافہ کر ال اللہ استکامت ادا اللہ اہلا خاتمہ بل تیرے علم اہلا تو میرے لیے خیر ہے بس وہی فیصلہ کر دیں چنا اس لاکھ دعاؤں کی ایک دعا دعا استخارہ ہے یہ وہی تفیظ المری اللہ ہے نا اپنا معاملہ تیرے حوالے کر رہا ہوں میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کیا شے میرے حق میں مفید ہے کیا شے میرے حق میں مضر ہے اللہ عمر استخیروں کا بے علم میں کا واسطروں کا بے قدرت کا واسلوں کا منصب ہے کا تقدرو ولا اخدرو وہ تالموں عالم نوٹ کر لیجیے وہی دو صفات اللہ کی صفت قدرت اللہ کی صفت علم ان دو ہی کا استدار ہے سارا معاملہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو ہے در حقیقت یہ ان دو صفات کے حوالے سے ہمارا جو صحیح مینٹل ایٹیٹیوڈ اللہ کے ساتھ قائم ہوگا وہ ان دو کے حوالے سے فن لگتا عالم والا تو جانتا میں تو نہیں جانتا جو کچھ جانتا ہوں وہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم اللہ خطرہ ایمان میرا وہ نیم علم جو ہے وہ تو میرے لیے مدر ہو جائے گا پھر علم کامل ہے پھر یہ کہ علم بھی ہو جائے کہ یہ خیر ہے میں اس پر تابر نہیں تقدر ولاقرو اللہ کا تیرے علم میں انکنتا خیر اللیفی دینی و معاشی وقمت عمری و اقدال و یسر ہولی سم بارک لیفی اللہ علم یہ ہے کہ یہ چیز میرے حق میں مفید ہے دین کے لیے دنیا کے لیے آقمت کے لیے تو اسے مقدر کر دے میرے لیے اور اسے آسان کر دے میرے لیے اور مجھے اس میں برکت اتافتہ وہ ان کونتا کا عالم و اللہ لی فی دینی و معاشی واقبت امری فصلیف و انی وصلفنی ہو اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ شہر میرے لیے شر ہے میری آکبت کے اعتبار سے میرے دین کے اعتبار سے میری دنیا کے اعتبار سے فصلف ونی اسے مجھ سے دور کر دے وصلفنی ان اور مجھے اس سے دور کر دے وقت خیر ہے سکال اللہ میرے لیے تو خیر ہی کو مقدر فرما دے جہاں کہیں بھی ارضنی بہی پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے مجھے شکوا نہ رہے کہ مجھے وہ چیز کیوں نہ ملی یہ کیوں مل گئی مجھے راضی پر ادا ہے سم ارض نہیں بہی پھر مجھے اللہ اس پر راضی کر دے کہ جو تیری دین ہے کہ ہر چسا کی مارے قین الطاف میں راضی ہو جاؤں کہ میرے رب کا میرے حق میں یہ فیصلہ یہی میرے حق میں در حقیقت مفید ہے توکل ہی کے لیے لفظ ایک جو ہے یا تفویض اللہ یا دعا کے حوالے سے جو بات میں نے اس وقت کی ہے اسی کے لیے لفظ اور یہاں پر ٹانک لیجئے زین میں تابوز پناہ میں آنا اس کی پناہ میں آ جاؤ تو کس کا اندیشہ ہے کتنے بڑے قلعے میں پہنچ گئے لا لازن ان آنا آؤ تو صحیح اسی لیے اس کابوز کی وہ اہمیت ہے کہ قرآن مجید کی آخری دو سورتیں اسی موضوع پر ہیں قل اعوذ برب بے رب الفلق ان شرخل وم ان شرغاس کے نظام وقب ومن ان شر الفاسات فلقب العقد ومن شر کے نظا حسم قل اعوذ برب الناس رب الناس ملک الحاس شر الوسواس الخناس الزی یوس ن صدور الناس من منل والناس یہ جو میں نے اسی ایمان بالقدر یا راضی برضائے رب یا توقول اللہ کے جو مزمرات کو مدید کھول کر بیان کیا ہے. یہ ہے سمرات ایمان ایمان حقیقی کے اصل میوے یہ ہے مٹھاس ان میں ہے لذت اس میں ہے دنیا میں رہ کر جنت کا مزہ انسان کو ملتا ہے اسی کا نام ہے مطمئن جو ہوا میرے رب کے عزم سے ہوا چاہے کتنا ہی ناگوار ہے لیکن اسی میں خیر ہے میں راضی ہوں جو چھوٹ گیا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چھوٹا یقیناً وہ میرے لیے خیر نہیں تھا جو اللہ نے فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں جو ہوگا اذن رب کے بغیر نہیں ہوگا میرا اس کے ساتھ خلوص ہے وہ میرا خیر خواہ ہے لہذا یقیناً جو ہوگا میرے خیر میں ہوگا چاہے وقتی طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو اسی بنا ما اللہ ماں کہتے بنوا ہو لا ہوا مولانا ہر ترب بنا اللہ ہدن اے بدمختو اے منافقوں ہمارے بارے میں سوائے دو اعلی ترین حسین ترین انجاموں کے اور کس تیسری چیز کا تم امکان محسوس کرتے ہو اگر ہم سب کے سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو سرخرو ہو گئے کامیاب ہو کر واپس آ گئے تو, تو تم بھی کہو گے کہ کامیاب لیکن ہمارے لیے تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں کس قدر پیارا مصرا ہے شیر ہے منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نہ امیدی اس کی دیکھا چاہیے نہ امیدی آئے گی کہا موت شہادت کی موت تو سب سے زیادہ امید کا گہوارہ ہے یہ ہے وہ اطمینان ایک ہے راضی برضائے رب رضی اللہ علوم اور ایک ہے یہ ہے اسی لیے وہ جو سورہ فجر جہاں ختم ہوتی ہے ربر فت خلی فی عبادی جنت یہ نفس مطمئنہ جو بلند ترین مقامات ہو سکتے دنیا میں تعبیر کے لیے الفاظ مختلف ہوں گے انداز مختلف ہوں گے اسلوب مختلف ہوں گے بات ایک ہے ہی ایک پھول کا مضموع ہو تو سورنگ سے باندھو بات وہی ہے نفس مطمئنہ راضی برضائے رب یہ کیفیت تبکل اللہ پر یہ دو جو ثمرات ہیں ماں صابن مصیبت انزم اللہ بم اللہ یاد قلبا نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی مگر اللہ کی اجازت سے اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو راہ سجھا دیتا ہے ہدایت دے دیتا ہے کس بات کی تسلیم و رضا کی راضی الزاء رب رہنے کی بلّاہ بالکل لکھائیں گلی اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے پھر ایک آیت درمیان میں جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا بیان میں میں اس کو چھوڑ کر تیسری آیت اللہ لا الہ اللہ فلی تبکلی فلیتوکل نوٹ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی مختار مطلق نہیں اختیار اسی کا ہے پس صرف اللہ ہی پر توقل ہونا چاہیے اہل ایمان کا یہ ہے در حقیقت انسان میں اگر ایمان حقیقی پیدا ہو جائے تو اس کے اولین دو سمارات ہیں بقی آپ ان اللہ اب اگلی نشست میں گفتگو ہوگی بارک اللہ ہولی و لکم فی قرآن العظیم و نفانی ویا کمبل آیات و حقیق